ان کی مثال جنہیں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں مکڑی کی طرح ہے اس نیجالے کا گھر بنا اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر کیا اچھا ہوتا اگر جانتی